رحمٰن الرحیم آج ہم ساتویں پارے سر انعام سے شروع کریں گے ساتواں پارہ تین ربو اور آٹھواں پارہ نصف اس کی تلامت کی جائے گی صورت النعام اس صورتِ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد اور ان کے دلائل کا ذکر کیا ہے توحید رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت آخرت کا اسبات مرنے کے بعد کی زندگی احوال آخرت اور ان عقائد کے متعلق جو کافروں کے اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جواب کرنے کی طرف بہت توجہ دینے کی طرف بہت توجہ ہے اس صورت میں وہ طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے آپ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ دکھائیں جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی نشانی لے کے آئیں تو اس صورت میں فوکس ہے اس بات پر کہ ان کے جو سوالات تھے اور ان کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا جائے اور اسی حوالے سے اس صورت مبارکہ میں ایک سوال کا جواب دینے کے سلسلے میں انعام کا بھی ذکر آیا ہے انعام نام کی جمع ہے مویشی اور جانوروں کو کہتے ہیں گائے بکری اونٹ وغیرہ تو اس صورت مبارکہ میں اس کے حلال ہونے اور اس کے شر طریقے کا تذکرہ ہوا ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت الانعام رکھا گیا ہے اس صورت کا آغاز اللہ کی حمد سنا سے کیا گیا اس کی تعریف ذکر کی گئی اور تخلیق عالم اور بالخصوص تخلیق انسان کے مختلف مدارج کا ذکر کیا گیا اور اس کے آغاز میں ظلمت اور نور کا تذکرہ اور موازنہ فرمایا و جالد ظلمات نور اللہ تعالیٰ نے ہی تاریکی کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی نور کو بھی بنایا ہے تو جو اس کائنات کے ظاہر کے لیے تاریکی اور نور کا نظام بناتا ہے وہ اس میں ہدایت کے نور کا بھی بندوبست اور انتظام فرماتا ہے کفر ایک ظلمت اور تاریکی ہے اور انبیاء پر نازل ہونے والی تعلیمات اور قرآن مجید نور ہدایت ہے تو جیسے ظاہری نور اور ظلمت کا بند و انتظام ہے اسی طرح روحانی نور اور روحانی جو ہے ہدایت کا بندوبست و انتظام بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہ بھی اسی طرح لازم اور ضروری ہے آفاقی اور انفسی نعمتوں کی طرف دعوت دی گئی توجہ کرنے اور غور و فکر کرنے کی بالخصوص اس میں نعمت ہدایت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ومایاتی من آیاتِم من آیاتِ رب اللہ قانوا مرزین لیکن لوگوں کا طرز عمل نعمت ہدایت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ہٹ دھرمی کے رویہ پر ڈٹ ڈٹ جانے کا انجام برا ہوگا اس صورت مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیا گیا پہلے رکو میں تو وہ کہتے تھے کہ قرآن ہمارے پاس یکبارگی کیوں نہیں نازل ہو جاتا ایک ہی مرتبہ آ جائے کتابی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کے مطالبے کو پورا کیا جائے اور یکبارگی ان کے پاس قرآن مجید کتابی صورت میں نازل ہو جاتا تو یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے جادو ہو گیا ہے ہمارے پاس کہاں سے کتاب آ گئی ہے یہ ان کے سوال کا جواب دیا گیا اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ مبنی بر حکمت ہیں یہ بھی خدمت پر مبنی ہے کہ قرآن اپنے پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا کر کے تیئی سال کے عرصے میں نازل فرمایا اسی میں خیر ہے اور فرشتوں کے متعلق سوال تھا کہ فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتہ اگر تمہارے سامنے آتا یا تو وہ فرشتہ ہی ہوتا فرشتہ بن کے آتا اور یا پھر کسی انسان کی شکل میں آتا اگر فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے تو جب غیب کی چیز سامنے آ جائے تو ایمان اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ایمان تو کہتے ہیں ایمان بالغیب کو ہے جو بن دیکھے ایمان لایا جائے جب جنت سامنے آ جائے جب جہنم سامنے آ جائے جب فرشتہ سامنے آ جائے یہ اس عالم کی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے فلاں اکسم بما تب سرون و مالا سرون تو غیب کی چیزیں جب سامنے آنے لگیں تو وہ پھر توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا وہ پھر عذاب کا وقت ہوگا اور اگر فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا لو جالنا ہو ملک الجالنا ہو تو پھر وہ انسان ہوتا تو پھر تمہارا شبہ بدستور رہتا جو تم صبح پیش کرتے ہو کہ انسان کیوں آیا ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا انسانی شکل کے اوپر تمہیں اعتراض ہوتا اصل مقصد قرآن ایسی معجزہ کی کتاب ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے اگر دل ایسا ہو جو قبول کرنے والا ہو تو قرآن کا معجزہ اس کے لیے کافی ہے حق و صداقت کے پیروکار کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کیجئے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حق کو غلبہ عطا فرمایا کل کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے توحید کا اس بات کیا گیا اور اس بات توحید کے لیے اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت اور اس کے کنٹرول اور قبضے کے دلائل دیے گئے اور ایک بڑی خوبصورت دلیل ذکر فرمائی وارن کائنات کی ہر چیز کچھ دیر کے لیے سکون میں چلی جاتی ہے پھر اگلے لمحے وہ بیدار ہو جاتی ہے خاص طور پر جو حیات ہے جن چیزوں میں حیات ہے اس میں نیند کا ہم سب کو احساس ہوتا ہے فرمایا نیند موت کی مانند ہے انسان اپنے اختیار سے نہیں سو سکتا گولیاں کھاتا رہتا ہے مجھے نیند آ جائے نیند نہیں آتی پھر اپنے اختیار سے بیدار بھی نہیں ہوتا ہے اللہ اسے بیدار کرتے ہیں اس کی روح کا کونیکشن بحال کر دیتے ہیں تو اسی سے سمجھ لو نیند تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں موت و حیات بھی اللہ کے اختیار میں ہے وہ مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے تو اسی قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے نفع و نقصان کا مالک بھی اللہ ہے اگر وہ کسی کو نفع عطا کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اگر نقصان کا ارادہ فرما لے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا وہ القاہ رفوقۂ بادی اپنے بندوں پر اسی کا کنٹرول ہے اگر یہ لوگ ان باتوں کی گواہی نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں ال شعین اکبر و شہادۃ اللّہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے توحید پر اللہ کی گواہی قائم رسالت پر اللہ کی گواہی قائم اس گواہی کے بعد کسی گواہی کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی آہل کتاب اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں بلکہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ضد انعت سردرمی اور مخالفت کے سبب یا آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے یا اپنے کیے کی سزا سر اٹھ پائیں گے شرک کی تردید کرتے ہوئے ان کے حالات کا ذکر کیا جو مشرک ہیں وہ یومنا شرحم جمیا مشرقین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا فرمائیں گے اور انہیں کہیں گے کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم پکارا کرتے تھے پہلے تو وہ شرک سے انکار کر دیں گے لیکن جب ان کے آزا ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اقرار کریں گے لیکن معافی کی طرف معافی کی خاص کی طرف چاہیں گے مگر وہاں معافی کا سوال ہی نہیں ہے دنیا میں ان کے پاس موقع ہے ابھی معافی مانگنے کا آپ کی باتیں سنتے ہیں کچھ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ مان لیں اور کچھ کچھ اس لیے سنتے ہیں کہ وہ باتوں میں سے کوئی نہ کوئی اعتراض ڈھونڈیں اور کوئی ایسی بات نکالیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں شکر و شبہات پیدا کریں ایسے لوگوں کے احوال اور ان کی سزا کا ذکر فرمایا اور قیامت کے روز کی پیشی کے منظر کا ذکر فرمایا وَلَو تَرَائز عَلَ النَّارِ يَا لَيْتَنَا نُرَدُ ولا و تراض وقف و علناری فقال العلیہ رد ولاق و بھی آیات بنا یہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا مل جائے تو پھر ہم ہم اقرار کر لیں گے ہم انکار نہیں کریں گے لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں انہیں اللہ حیات دنیا میں مرخب جانا ہے کوئی اگلے جہان کی زندگی نہیں ہے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اللہ ان کو وہاں کھڑا کر کے پوچھیں گے اللہ شہازہ بالحاق کیا یہ سچی بات نہیں ہے آج تم رب کے سامنے اس کی عدالت اور اس کے دربار میں کھڑے ہو وہاں پر وہ حسرت کا اظہار کریں گے قالو یا حسرت نا علامہ فرت نا لیکن وہاں حسرت کے اظہار کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی یہ دنیا کھیل تماشا ہے اصل زندگی آخرت کی ہے غلط دار الآخرت خیر للذین کو لیکن کافر تو جو ہیں حق سے راس کرنے میں تماشے میں مبتلا آج بہت سے اہل ایمان بھی اسی کھیل اور تماشے میں اپنی زندگی کو آپس گزار رہے ہیں پتہ ہونے کے باوجود زبان سے اقرار کرنے کے باوجود اللہ کہتے ہیں آخرت کی کامیاب زندگی کہ پرسکون مقامات کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور غلب حق کا وعدہ کیا گیا اور فرمایا زیادہ غمگین نہ ہوں ایک بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جملہ بولا ہے یہ آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر تھرٹی فائیو فعل استطاط فعین قانا قبر عالیہ کا اگر آپ کو ان لوگوں کا حق سے برگشتہ ہونا شاخ لگتا ہے بھاری لگتا ہے تو آپ اگر چاہیں تو اپنی طرف سے کوئی زمین سے سرنگ کھود کر کوئی نشانی منچاہی نکال کر دکھا دیں اصول فما یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کے فتح اوپر سے کوئی نشانی لے آئیں فلو شا اللہ خدا ہدایت اسی کو ملنی ہے جس کے بارے میں رب نے چاہا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جو معجزات کے مطالبے کرتے ہیں آپ بڑی شفقت فرماتے تھے کہ چلو یہ جو معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ نازل کر دے بھلا ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایمان لے آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے نہیں لانا آپ اپنی ذمہ داری کو بھرپور انجام دیتے رہیے اور ایسی باتوں اور خیالات کو دل میں نہ لائیں اللہ جہاں معجزہ کو مناسب سمجھتی ہیں وہاں عطا کر دیتی ہیں اور جو معجزہ قرآن ہے وہ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے رکھ دیا ہے اللہ اکبر پھر فرمائے ووما مندابت فل عرضی صرف انسانوں کو ہی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا ایک ایک جانور کو زندہ کیا جائے گا حادیش میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکری جس کا سینگ تھا اور وہ بکری جس کا سینگ نہیں تھا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا اور جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ بکری کو سینگ کے ساتھ زخمی کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو بدلہ دیوایا جائے گا جانداروں کو بھی زندہ کیا جائے گا تو انسانوں کو تو ضرور زندہ کیا جائے گا اس کے بعد شرک کی تردید کے متعلق آیات حاصل فرمائیں اللہ بسم اللہ صورت الانعام رکو نمبر پانچ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے مختلف امتوں کی جانب رسولوں کے ذریعے سے پیغام بھیجے اور ان کو مختلف احوال میں مبتلا کیا کبھی کسی آزمائش اور تکلیف میں ان کو مبتلا کیا مقصد یہ تھا کہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں اور کبھی خوشحالی عطا کر کے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا کہ یہ شکر ادا کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں مگر وہ فراموش کرتے رہے جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی ہم نے اچانک ان کو پکڑا اور ان کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا جب ان پر حجت تمام ہو گئی اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھنے کی دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے اللہ کی آیات میں تدبر جب نہیں کرتے تو اس کی صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور قبول حق سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے قلآ تقوب نتاق و عذاب اللّہ بختا اللہ کا عذاب ظاہراً کھلے طور پر بھی آ سکتا ہے اور اللہ کا عذاب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جائے اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے انبیاء اور رسولوں کی بے کے مقصد کی وضاحت فرمائی اس لیے ہم بھیجا کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول اصلاح کے عمل کو جاری رکھیں اور لوگوں کی ہدایت کا انتظام اور بندوبست کریں انبیاء کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ مال و متا کے ڈھیر لگا لیں اصل میں ان لوگوں کا یہ تقاضا تھا اور مطالبہ ہوتا تھا کہ ان نبی کے پاس مال کیوں نہیں ہے ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں اور یہ دولت میں اونچا مقام کیوں نہیں رکھتے یہ سوالات اور اعتراضات تھے جیسے اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اس میں تو فرمایا اس لیے انبیاء کو نہیں بھیجتے کہ مال و مطاع کوئی اکٹھا کریں اور دنیا کے مرتبہ مقام جو ہے وہ سمیٹ لیں بلکہ وہ تو ہدایت کے کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ بشرین و بمنظرین خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور اصلاح احوال کی طرف انہیں متوجہ کریں پھر آپ کو کہا گیا کہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیجئے لا اخلو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں اپنے اختیار اور اپنی چاہت سے تمہارا من چاہا معجزہ اور نشان نہیں دکھا سکتا وہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ رب چاہے تو تمہیں دکھائے لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے جو ہدایت پر عمل کر لے وہ بینا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حقیقت میں بینا وہ ہے اور جو اس ہدایت سے برگشتہ ہو جائے اس کا شمار اندھوں میں ہوتا ہے ایک اعتراض یہ بھی تھا مشرقین چودریوں کا آپ کے پاس کم درجے لوگ بیٹھتے ہیں بلال ہو گیا عمار ہو گیا سہیب ہو گیا آپ اپنی مجلس سے انہیں ایک طرف کرتے دیں تب ہم کبھی آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو نمبر چھ میں ولا تطردینخاطب الرشی جو آپ کے آغوش میں میرے بندے آ گئے ہیں وہ غریب ہیں وہ جیسے بھی ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقامات قرب حاصل ہو چکے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ انہیں کہیں کہ آپ مجلس سے ایک طرف چلے جائیں ان چودھریوں کو اگر ان غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھنا منظور ہے تو بیٹھ جائیں اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر فتح من ظالمین اگر آپ نے کہہ دیا ان کو کہ تم ایک طرف ہو جاؤ انہوں نے آنا ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور آپ سے یہ توقع ہرگز نہیں ہے وہ قزالی کے من ناپاز کرنے دیں ان کو اتراز جتنے اعتراض کرتے ہیں پرواہ نہ کریں ان کے اعتراض کی غریب صحابہ پر ان کا اعتراض یہی تھا من اللہ و یہ جن کو یہ اس نے لالچ دیا ہے تو میں جنت میں لے کے جاؤں گا اور یہ مان لے آئے علیہ صلی اللہ, اللہ, اللہ علی شاکرین اللہ کو پتہ ہے کس کا دل قبول حق کے لیے کھلا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وضا جاک الزین یومن نے بھی یہ جب غریب غربا صاحب آیا کرے جو ایمان والے ہیں تو فقل آپ ان کو کہا کرے السلام الم حضور کو کہا ہے کہ آپ ان کو کہا کرے السلام علیکم کتب رب عالم سرحمہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے فیصلے لکھ دیئے ہیں اللہ کوئی نا کوئی نادانی سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اللہ نے وہ معاف فرما دی اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو معافیوں کے فیصلے عطا فرما دے لیکن چودہ سو سال بعد آج کے سکالر اس سے بہتر ہے تم اپنے پردادے سردادے کی غلطیوں کی تسمیاں کرو بیٹھ کر بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ و اہل بیت کے اوپر تم تار تشوی کرو اللہ نے ان کے معافیوں کے فیصلے فرما دیے اللہ اکبر اللہ ہدایت نصیح فرمائے رکو نمبر سات میں فرمایا کل انلیٰ بئی نہ مبی و کرصب تم بھی ماں اندی ماں تمہارے من چاہے مطالبوں کو پورا کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے پاس ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے مطالبوں کو پورا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ اس کو بہتر جانتی جانتے مع مفات الغیب غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں لا علم ہا اللہ وہی جانتا ہے غیب کو وہ تو ذرے ذرے کو جانتا ہے خشکیوں کی گہرائیوں میں سمندروں کی گہرائیوں میں سب چیزوں کا علم ہے وما تسک ورکت اللہ کی وسط علمی کو بیان کرنے کے لیے انداز و مسلوم کی کیا اختیار کیا ہے ان آیات میں فرمایا جو پتا گرتا ہے اس کے گرنے اور جس مقام پر گرتا ہے اس جگہ اور ان کے حالات کو بھی اللہ جانتے ہیں بلا حبت انفی اور کوئی دانا زمین کی تہوں کی گہرائیوں میں اور کوئی خشک چیز کوئی تر چیز اللہ کے علم میں ہے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وسط کو ذکر فرمایا فرمایا وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے جس کی علم کی کوئی وسط کی کوئی انتہا نہیں ہے بے انتہا طاقتوں کا مالک ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے بھی اور فرمایا وہ القاہر فوق کا عبادی ویورسر علیکم حافظ اس کا شکر مانو کہ اس نے تمہارے اوپر حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اگر یہ نگران فرشتے تمہاری حفاظت نہ کرتے جنات دشمن تم پر حملہ آبر ہو کے تمہیں نقصان پہنچاتے اور تکلیف دیتے حافظ حتیٰ اذا جا عہد اکم الموت جب وقت موت آتا ہے تو وہ حفاظت ختم ہو جاتی ہے اب وہ فرشتے یہاں کے کہتے ہیں آ جاؤ اللہ کے پاس اللہ کے بفت ہو رسولنا رسولنا فر تو ان کو حکم یہی ملا ہے کہ وہ تمہاری جان نکال کے اللہ کے پاس پہنچا دیں الحق اللہ اکبر آگے اللہ تعالی کی قدرت اس کے کنٹرول اور اس کے اختیار اس کی دلیلیں ذکر فرمائے گی اور فرمایا جو شرک کرتے ہیں خاص طور پہ انہیں سمجھایا جا رہا ہے تم جب دریاؤں میں ہوتے ہو تو جب موجیں اور ہوائیں مخالف آ جاتی ہیں تو اللہ کے آگے چھکتی ہو اور پناہ مانگتے ہو کیا خشکی میں جب آ جاتے ہو تو اللہ کے کنٹرول سے باہر آ جاتے ہو وہاں وہ رب نہیں ہے وہاں بھی تو وہی رب ہے تو کل حول کادر علام باص علیہ عذاب منفوق کم وہ اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے منتحت ارجلی کم پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے اور یل بسکم شیان لفظ پہ غور کیجیے یہ بھی اس کا عذاب ہے کہ تمہارے آپس میں اختلاف ڈال کے لڑا دے وہ یوزیق بعض حکم باد بعض حکم کہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ نے اسے اپنا عذاب کہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے آج مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ عذاب ہے اللہ کا آپس میں لڑ یوزیقبا زکم باسباس آپس میں لڑا دے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے ہم نے ان کے سامنے ایک ایک بات کو کھل کھل کر بیان کر دیا ہے تاکہ یہ سمجھیں اور یہ عقل حاصل کریں پھر تقزیب و انکار کرنے والوں کو خاص طور پہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں اگر یہ نہیں سمجھتے تو آپ ان سے ایراس کریں ان کے پاس نہ بیٹھا کریں اگر کہیں ایسے لوگوں کی مجلس میں غلطی سے کوئی انسان چلا جائے جیسے اس کو پتا چلے کہ یہ خدا کے باغی اور منکر ہیں تو فوراً وہاں سے اٹھ جائے ورنہ اس شخص کا بھی دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کل اندر مالا فنا ولاسرا مشرقوں کو توحید کی دعوت اور توحید کی مثال اور شرک کی مثال اور مشرک کی مثال دی مشرق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اس کل لذہت شیاتین فلرز حیران جیسے کسی آدمی کو جنگل میں لے جا کے جنات نے چھوڑ دیا کوئی آدمی جنات اسے اٹھا کے چمٹ کے جنگل میں لے جائیں اور وہاں لے جا کے اس کو چھوڑ دے جس کو کوئی رستہ نظر آئے نظر نہ آئے پریشان ہو اس کو پتی نسلیں کہا جانا مشرق کی مثال ایسی ہے اور توحید پرست ہدایت کے رستے کے اوپر قائم پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلات وسلام کے دعوت توحید کے اسلوب کو ذکر فرمایا ہے۔ توحید کی دعوت دو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت و بصیرت کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت توحید دی تھی اللہ فرماتے ہیں ویز خالہ ابراہیم الیہ بھی حضرات تخص وسلام دعوت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے گھرانے سے آغاز کیا قوم والوں کو سمجھائی بات نوری ابراہیم الکوۃ السلامات اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نشانیوں میں تدبر کی صلاحیت عطا کر دیتے ہیں جو اللہ کی توحید کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے ابراہیم علیہ صلاح وسلام بیٹھے ہیں قوم والے بھی موجود ہیں فلما جنا علیہ اللہ رات جب بھرپور تارے نظر آنے لگے تو ایک تارے کو دیکھ کر کہنے لگا کہنے لگے آزا رب یہ میرا رب ہے ابراہیم علیہ السلام کیا ابراہیم علیہ السلام اس کو مانتے تھے یہ رب ہے یہ اصل میں یہ ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے دوسرے کی منہ کی بات کو پکڑ کر بولنا یہ بلاغت کا ایک اسلوب ہے جو جس کا جس کا عقیدہ ہے نا اس کا عقیدہ اس کو اپنی زبان سے ظاہر کر کے تردید کرنا یہی انداز ہے کیونکہ وہ مانتے تھے کبا کے پرست تھے وہ لوگ حاضر اب فلما آفلا جب وہ غروب ہو گیا ستارہ نظرانہ بند ہو گیا اللہ اب الفلین جو غروب ہو جائے میں اسے سے محبت نہیں رکھتا تو جس سے محبت نہ ہو وہ رب ہو سکتا ہے فلما رال قمر چاند کو دیکھا زیادہ چمکتا ہوا کالا حاضہ ربی یہ رب ہے فلما آفلا جب وہ غلوب ہو گیا قال کالہ علم یادینی ربی لاکن قومی زال لی اب یہ ہدایت کا درز ہے یہ تو غروب ہو گیا ہے جو میرا سچا رب ہے اگر اس نے مجھے رستہ نہ دکھایا تو میں تو گمراہی میں بھٹکتا رہوں گا فلما راشمسا اور جب سورج کو اس سے بڑھ کر کے چمکتا ہوا دیکھا قال ہاضا ربی حاضہ اکبر یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے فلما فلت جب وہ بھی ڈوب گیا قال اب وہ بات کرنے کا موقع بن گیا یا قوم انی میں ماں اے میری قوم میں تمہارے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور میں اپنے رخ کو اس رب کریم کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے ثنی ہو کر وہ ماں ن مین اور میں شرک کا افتخاب کرنے والا ہر کس نہیں وہ آج قوم ہو پھر آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے جب بھی دعوت تو ہی دی جائے گی جھگڑے ہو جائیں گے حالات تو ہاتھ جوں نف بھائی جھگڑا کس بات کا ہے میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اس بات میں تم جھگڑا دیکھ کر رہے ہو اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی آگے قرآن کا لفظ سنیے ولا خا فمات شری کو یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں اصل میں لوگوں نے کہا تھا جیسے آج کل بھی کچھ لوگ شر پرستی میں مبتلا قبر پرستی میں مبتلا کہتے ہیں آپ ہی بابا پوچھ لے گا یہ میرے گراگار کانوں نے ایک لفظ سنا میں سمجھا رہا تھا ایک شخص کو دیہات کا تھا تو کہہ لگا او تو باستے چڑھے آتے وہ بابے نے اندیاں توڑ دی تھی اس طرح کی باتیں یہ تو پڑھے لکھے ماحول ہے یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن گاؤں کی طرف چلے گئے پٹی یہ جو جاتی ہے سرگودا اور میاں والی آگے کی طرف بہت ہی جہالت ہے یہاں ایسی ایسی خرافات اور باتیں شرکی یا رسومات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ڈرایا ابراہیم علیہ السّلام نے لا اخاف ما لا اخاف ما ایشا ربی میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے ایک اللہ تو مجھے ڈراتے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا الا ائ شاہ عربی شیاح ہاں اللہ اگر مجھے کوئی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے آج کل ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً وسا اور وہم میں وہ فلاں نے ایسا کر دیا وہ فلاں نے ایسا کر دیا بھائی اللہ نے چاہا تو ہوا ہے اگر اللہ نہ چاہتے تو کوئی کچھ نہیں بتا سکتا وہ کئی فاخاف معاشر میں تمہارے ان شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں بلا تخاف نہ خوف تو تمہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریف دے راتے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اٹھائی فائی الفریقی بتاؤ کون امن پسند ہے تم امن پسند ہو یا میں امن پسند اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیف اللہ الانعام رکو نمبر دس اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کا نام لیا ہے اور بعد میں ایک میسج دیا ہے آپ کنہیں میں نبیوں کا نام لیتا ہوں مجھے بتائیں کتنے نام آئے ہیں ابراہیم اسحاق یعقوب نوح داوود سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون زکریہ یحیہ عیسہ الیاس اسماعیل الیساں یونس لوتھ کتنے نبی ہو گئے اٹھارہ ہو گئے آگے آیت نمبر ایٹی سیون میں اللہ نے کہا وومن آبا اہم اور ان نبیوں کے سارے آبا وومن ضریات اہم اور ان نبیوں کی ساری اولادیں وہی خوان اور ان کے سارے بھائی کوئی رہ گئے پیچھے سارے نبیا اب میسج کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایٹی ایٹ میں ولو اشرک لان اگر یہ شرک کرتے تو میں ان کے سارے عمل ضائع کر دیتا نبی کبھی شرک نہیں کر سکتا وہ تو توحید کا مرکز ہوتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے اللہ مثال دے رہے ہیں شرک قابل معافی نہیں ہے بلو ما کامیا ہم ہم نے ان نبیوں کو کتاب عطا فرمائی ہم نے حکمت سے نوازا نبوت سے نوازا ان انبیاء نے توحید کے میسج کو پھیلایا اور عام کیا اگر یہ لوگ ان کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے تو اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں کسی کا کیا نقصان کر رہے ہیں رکو نمبر گیارہ میں اللہ تعالی نے یہود کی تردید فرمائی يحود ایک یہودی آیا اب یہود کتاب کو تو مانتے تھے نبیوں کے سلسلے کو بھی تسلیم کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں آ کر کہنے لگا مان ذل اللہ علا بشرش اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا قل آپ کہہ دیجیے منظر الزیجا جو مس علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اسے کس نے نازل کیا اس کو تو مانتے ہو تم مس علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہو لیکن تجالون اس کو تم ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو کچھ کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے کچھ کو ظاہر کرتے ہو کچھ کو چھپاتے ہو تو اپنی کتاب پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور اللہ کے نبیوں کا انکار اور یوں کہنا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا یہ اپنا بھی تم انکار کر رہے ہو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا وہ کتاب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے اسے اتارا ہے بڑی ہی بابرکت ہے یہ تصدیق کرتی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی ولی تنظر امل جو تمام بستیوں کا مرکز ہے یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ جہاں کعبۃ اللہ ہے وہاں سے آپ اپنی محنت کا آغاز کریں آگے فرمایا ومن ہُولہ اور باقی جو اس کے آس پاس ہیں اب پوری دنیا اس میں آ گئی سب کعبہ کے ارد گرد ہم بھی کعبہ کے آس پاس کعبہ مرکز ولدینہ یُ مینون آخرت یُ مینونبی قرآن کو وہ سب مانیں گے جو آخرت کو مانتی ہیں اور اپنی نمازوں کا لحاظ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ کڑے اور اس سے بڑا بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ جس پر کچھ بھی نازل نہ ہوا ہو اور وہ کہے کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے تو ایسے لوگ خدا کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتے ظالموں کے احوال جب موت کا لمحہ ہوگا اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی ولا و تراع جی ظالم غمرات الموت جب موت کے جھٹکے لگ رہے ہوں بل ملائی کا تو, تو فرشتوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے نکالو اندر سے اس کی روح اور وہ رو چھپتی پھر رہی ہے جسم میں سکڑتی ہے کبھی کہیں کبھی کہیں فرشتے کھینچ کر اسے نکال لیتے ہیں آج تو آج تمہیں حسوق نا ذاق دیا جائے گا بلاک جی تمو فرادا اللہ کے پاس تم سارے اکیلے اکیلے آؤ گے کما خلق ناکم اولا مرا جیسے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا وہ ترک تم ماں مرا ظہر کم جتنی جائیدادیں اسباب مال و متع تم نے بنا رکھے تھے وہ سارے تم پیچھے چھوڑ ہو وما وہ ماں نرا ماکم شفا کم وہ کدھر گئے تمہارے سفارشی جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ رب کے آگے چھوڑا کر ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے لقت ابین کم درمیان میں اختلاف پڑ گیا اور دوریاں ہو گئی وزلان کم اور گم ہو گئے نظر ہی نہیں آ رہے جن کو تم اپنا سفارشی سمجھا کرتے تھے اللہ کے آگے تو یعنی شرک کی بڑے موثر پہ رائے میں تردید فرمائی ان آیات ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا قیامت کے دن جب انسان اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اس حالت میں ہوں گے جس حال میں پیدا ہوئے تھے یعنی خطرہ بھی نہیں ہوا ہوگا اس حالت میں کسی کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی یا رسول اللہ کپڑے نہیں ہوں گے تو وہاں تو پھر ایک دوسرے پر نظر پڑے گی تو حیا گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الامر و اشد المنزالحی کا اتنا سختی کا محال ہوگا اور معاملہ ہوگا کسی کو کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی اپنی پڑی ہوئی ہوگی ایسے حالات میں انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا اس وقت سے ڈرایا گیا اور فرمایا جو اس وقت سے ڈر جائے وہ قران کو سچو مانے گا اور قران پر ایمان لے کے आएगा قرانی قبر بتا رہا ہے اور یہ احوال کی خبر دے رہا ان اللہ خالق الحبی فانا والنوا رکو نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے انامات ربانیہ کا ذکر کیا دانے کو دیکھو اس کے اندر سے اللہ پھوڑ کر سوہ نکال کر اس کے اوپر غلہ و اناج کو کس طرح اگا رہی ہے گٹھلی کو دیکھو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ درخت نکال کے کیسے پھلدار بنا رہے ہیں یو خلیج الحائی من المیت اللہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں وہ صبح کو پھوڑ رہا ہے رات کو اس نے سکون کے لیے بنایا شمس و قمر کو ایک حساب سے اس نے چلا دیا اسی نے ستارے بنائے جس سے تم ہدایت حاصل کرتے ہو خشکی اور سمندر کے مختلف ظلمتوں اور مقامات پر اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے تمہارا کچھ مستقل ٹھہرنے کی جگہ اور مقام ہوتا ہے اور کچھ مستعود تھوڑی دیر ٹھہرنے اور قیام کرنے کا مقام ہوتا ہے یہ انسان کے مختلف پراسیس ہیں عالم ارواح سے اس کی روح آئی بدنِ مادر میں جسم کے ساتھ وابستہ ہوئی کچھ دیر کے لیے وہاں رہا نو مہینے اس کو کہا گیا مستعودہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو مستقل جہاں زیادہ قیام ہو پھر دنیا میں آیا تو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہاں پر میرا ہمیشہ قیام ہے لیکن یہاں سے پھر قبر کی طرف چلا گیا پھر قبر سے آگے حشر کی طرف یہ جاتا ہی جائے گا اصل ٹھکانا اس کا جنت ہے جہاں سے یہ آیا ہے اب اس رستے کے مراحل کو عبور کرنے کے لیے اس کو کچھ احکام اور آزمائشی مکلف زندگی اس کو عطا کی گئی ہے کہ یہ کیسے اللہ کو راضی کر کے جنت کے استحقاق کی طرف جاتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رہنمائی فرمائے تردید شرک فرمائی و جال شرکال جن اور بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد نعمت ذکر فرمائی اور ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد شرک کی تردید کی یہ ساری چیزیں تو اللہ دے رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں انہوں نے جنات کو اپنا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور معذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے اللہ تعالیٰ نے تو بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے بدی اس سماواتی اللہ کر ال ولاد اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تک اللہ صاحبہ اس کی تو بیوی بھی نہیں بیوی ہوتا ہو تو اولاد ہوتی ہے تو اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے خلق کُ الشعی ہر چیز کا خالق وہ ہے وہ وبک الشی نالیم ظالکم اللہ رب اللہ اس کی نعمتیں اس کی قدرت کی نشانیاں اور متعدد آیاتِ الٰی میں تدبر کے بعد اللہ کہتے ہیں ظالکم اللہ اللہ تمہارا رب یہ نہیں ہے رب جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اور شریک ٹھہراتے ہو لا اللہ خالفا دو رب وہ ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسی کی عبادت کرو لا تیکسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ وہ ید ریک ہر چیز اس کے احاطے میں اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں وشا اللہ معاش رکھو اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ شرک نہ کرتے جو مشرک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر توحید کی طرف لے آتے لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا اللہ کہتے ہیں جب میں نے جبر نہیں کیا تو پھر تم کیوں جبر کرتے ہو کیوں سوچتے ہو اتنا زیادہ کہ یہ سارے توحید پر آ جائے میں نے نہیں جبر کیا ولو شاء اللہ معاش رکھو وما جاننا تعلیم حفیظہ ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا وما مان تعلیم بے وکیل آپ ان کے کوئی ایسے نگران نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایمان کی طرف نہ آیا تو بس آپ سے باز پر ذمہ داری کو نبھا دیا ہے اب ماننا نہ ماننا ان کا اختیار ہے اگر یہ نہیں آتے تو عذاب الہی ان کا انتظار کر رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے ولا تصب اللہ فیصب اللہ شرک کی تردید ضرور کرو لیکن انداز غالم گلوچ کا نہیں ہونا چاہیے انداستان تان کا نہیں ہونا چاہیے ولا تصب الزی نے یہ دونوں مندون جو اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان کو اور ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہا ورنہ تم ان کو برا بھلا کہو گے فعصب اللہ ادبم بغیر وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو تم سبب بنو گے ایسے الفاظ ان کی زبانوں سے نکلوانے کا تو اس لیے ان کے معبودوں کو گالیاں نہ نکالو لیکن دلائل کے ساتھ شر کی تردید ضروری ہے ان دونوں میں فرق ضروری ہے ہمارے بات ساتھی ہی کہتے ہیں کسی نے کچھ نہ کہو سارے ٹھیک ہیں انداز عمدہ ہونا چاہیے اسلوب ادر الاثیل سبیل قبل بالحکمہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ وجا دل ہوں بلتی ہی اچھے انداز سے دلائل کے ساتھ لیکن کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے اس کی تردید ضروری ہے اگر کوئی خرافات میں کوئی رسومات میں مبتلا ہے اس کو بتانا ضروری ہے لیکن برا بلا نہ کہیں اچھے انداز یہ آیت یہ درج دے رہے اللہ اکبر آگے فرمایا کلیات نمبر ایک سو ایک سو نو ایک سو دس میں کہ آپ یہ خواہش نہ کریں کہ ان کو ان کے من چاہے معجزات دکھا دیے جائیں ہو سکتا ہے ان کو دکھائے جائیں یا ایمان نہ لائیں اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہاں ان کو اتنا بتا دیجئے ان نم لایا تو اللہ ان معجزات کو دکھانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے وہ رب چاہے گا تو دکھا دے باقی جو اس نے میرے ہاتھ اتنے معجزات دکھائے ہیں ماننے والوں کے لیے اتنے بھی کافی ہیں صدق اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سات پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں آٹھواں پارہ شروع کریں گے اس کے آغاز میں اللہ رب العزت ان کے مشتقین کے متعدد مطالبوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں ول ونع نزلنا الَََََََََََََََََََََ الملائے کا اگر فرشتے ہم اتار بھی دیتے فرشتے ان کے سامنے آ کر ان سے بات چیت کرتے یا جیسے یہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرتے وہ حشر نہ علیہ کل قبلا ہر چیز ان کے سامنے لا کر ہم کھڑی کر دیتے اور ان کے مطالبے پورے بھی ہو جاتے ماں کانوں انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کرنا تھا جس کے مقدر میں ایمان لکھا ہے وہی ایمان کی طرف آئے گا اس لیے اصحاب ایمان کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے ذمہ داری کو نبھاتے رہیں آپ تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا آپ کے ذمے کسی کو گھول کر پلا دینا نہیں ہے آپ کے ذمے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے وہ قزالک جالنا لکل نبی ہر نبی کے دشمن بھی ان کے زمانے میں ہوئے ہیں ہر نبی کو دیکھ سکتے ان کے زمانے میں ان کے دشمن بھی ہوئے اور فرمایا شیاتین ان کے دشمن ہوتے ہیں اور شیاتین کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں وال جن اور کچھ جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں ابو چہل انسانوں میں سے شیطان تھا اور کچھ جنات میں سے بھی ان کی محنت کے مخالف یوں ہی بازو ملا بازن ذخر فل قول یہ جو نبی کے دشمن اور مخالف جنات اور شیاتین اور انسان ہوتے ہیں جب نبی یا نبی کی جماعت اپنا پیغام اور ہدایت کی بات لوگوں تک پہنچاتی ہیں تو یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے وسے اور شگو کو شبہٹ ڈالتی ہے تاکہ ان کی محنت نہ پھیلے اور ان کا پیغام عام نہ ہو یہ قدرت کا ایک نظام ہے اور یہ اسی طرح ہی چلے گا اب جب یہ سسٹم ہے ایسا تو اب سارے لوگوں نے تو ایمان بھی قبول کرنا ان دشمنوں کی طرف بھی تو کچھ نے جانا ہے اور ہدایت پر بھی اسی نے آنا ہے جو ہدایت کی جستجو رکھے گا اور جو ایمان کی ایمان کی محنت سے وابستہ ہونے کی طرف توجہ کرے گا تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے من چاہے معجزات دکھا دیں اور یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ پر لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ مکمل تہشدہ بات ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ غلبہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں اور حق پرستوں کی جماعت کوئی حاصل ہوتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ الْقَلِمَانِ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَإِن تُتِعْ من مَن فِي الْأَرْضِ يُزِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں اگر آپ اتباع کریں گے اکثریت کی جو زمین میں ہیں تو وہ راہ خدا سے آپ کو بٹکا دیں گے اللہ زن. ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے وہ صرف اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں وہ انہوں لٹکلوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں یہ آیت اصول بتا رہی ہے قلت اور کثرت حق اور سچ کا مدار نہیں ہے حق اور سچ کا مدار اللہ کا پیغام اور ہدایت یا قرآن ہے چاہے وہ کم لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں زیادہ لوگ غلط طرف نکل رہے ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ زیادہ کس طرف ہے یہ دیکھیں گے کہ رب کی طرف کتنے لوگ ہیں اللہ کے پیغام کی طرف کتنے لوگ ہیں قرآن کی طرف کتنے لوگ ہیں آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں پر اگر کوئی دربار کوئی مزار کسی جگہ کوئی مقام پر بن جائے لوگ آ کے وہاں ایک تو ہے دعا کرنا دعا تو کرنی چاہیے وہ تو ہر قبر پہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے صاحب قبر کے لیے بھی بلکہ قبرستان میں جانا ہی اس لیے چاہیے تاکہ دعا کی جائے اس سے کوئی نہیں روکتا لیکن اگر کوئی وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے قبر والے کو سجدہ کرتا ہے تو یہ تو شرک ہے اس سے روکنا چاہیے لیکن حکومت نہیں روکتی وہ کہتی ہے جہاں زیادہ لوگ آ جائیں غلے میں زیادہ پیسے ہو جائیں وہاں اوقاف کے قبضہ ہے اور وہاں سے آمدن شروع ہو جاتی یہ, یہ ہدایت نہیں ہے یہ حق نہیں ہے ایک اسلامی سٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے نظام کو عام کرے اور پھیلائے حکومت بھی کوشش کرے رعایا بھی کوشش کرے عوام بھی کوشش کرے قرآن کو پھیلائے لیکن ہم نے صرف سلیکٹڈ آیات کو رکھا ہوا ہے جو ہمارے مطابق مطابق ہوتے ہیں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں ساتھ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں ذرا گیس لگوا دیں کہاں کہاں سے سوال آئے گا بایو انہوں نے پوری پڑھنی ہے فزکس اور کیمسٹری کو انہوں نے بڑے رٹے لگا ہیں جب قرآن کی باری آئے گی گیس لگا دیں کہاں کہاں کہاں سے سوال آئے گا یہ حال ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تو بھی سلیکٹڈ چندے کا کایا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل کوئی ایسا نہیں ہے جو مثالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں ہے تیامت کے دن اللہ کے ہاں شکوا کریں گے کالر رسول و بھی ان نقو میں تخذ حاضر قرآن اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہر بندے کا ایک زاویہ ہے قرآن سے تعلق کا کچھ کا تعلق صرف رمضان میں ہوتا ہے رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا کچھ کا تعلق صرف اس حد تک ہوتا ہے دکان گھر بنایا ہے بچوں کو بڑھا کے بلا کے قرآن پڑھا لو اس حد تک بھی تعلق ہوتا ہے کچھ حضرات کا کچھ حضرات کا تعلق ہوتا ہے اگر کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس فوتگی کے تیسرے دن یا ساتویں دن یا چالیسویں دن قرآن پڑھوا کے دعا کروا لو ویڈیو ہاں ایسے वیڈیو بھی ہے بالکل گھر میں صبح صبح اٹھ کے کچھ لوگ تو قوالیاں لگا دیتے ہیں اور کچھ قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور ساتھ کچن کا کام کرتے رہتے ہیں یہ قرآن سے طرح نہیں یہ ادب نہیں قرآن کتاب ہدایت ہے اس کو سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے عمل کرنے کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اس کی ہدایت کو پھیلانا چاہیے بل ضلع تو ہم اپنے زاویے سے باہر نکلیں ہمارے اس پروگرام کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی محنت کو سمجھیں اللہ کیا کہتے ہیں اگر یہ میسج ہمارے اندر آ گیا تو ہم نے اپنے مقصد اور اپنے مشن کو پا دیا اور اگر اس کے لیے ہم کھڑے نہ ہو سکے تو پھر ہم اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کے میسیج کو ہم نہیں لے رہے مشرقین کا ایک اعتراض تھا کہ جسے اللہ مارے مسلمانوں پر اعتراض تھا اس کا جواب دے رہے ہیں آیت نمبر 116, 117, 118 ایک مشرق کہتے تھے جسے اللہ مارے وہ حرام کیوں ہے جی جسے تم مارو وہ حلال یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال پیش تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا رسم اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے حلال اور حرام کی تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے جس کو رب نے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے فقط وہ حلال ہے مطلب یہ کہ جب جان اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کسی جانور کے اندر حلال جانور کے اندر اللہ کے نام پر وہ جان نکلی ہے تو وہ حلال ہے اور اگر اللہ کے نام پر جان نہیں نکلی ہے تو وہ حلال نہیں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی اور جانور کی گردن پہ چوری چلا دی تو وہ حلال نہیں میں جب گوشت لینے کے لیے جاتا ہوں نا تو میں اس کو کہتا ہوں سر اونچی پڑی بسم اللہ مینو بھی پتہ لگے کہیں بھول نہ لگا تو اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے کیونکہ اس کی جان اللہ کے نام پر نکلی وہ ضرور الْإِسْمِ میں وہ نہ ہو فرمایا ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باتنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو ظاہری گناہ کیا ہے جھوٹ ہے اور اسی طرح بد نظری ہے یہ ظاہری گناہ ہے باطنی گناہ کیا تکبر ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حسر یہ باطری گناہ اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو بلا تا کلو کرسم اللہ علیہ وََ لفص جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حلال اس کو گردن پر چھری چلائی جائے یا وہ مر جائے اس کو مت کھاؤ وہ نہ شیاتین الن اللہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں یہ شیطان ہے یہ اس طرح کے وسف ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر لیو جاد لو تاکہ وہ تم سے آ کے جھگڑے کریں اگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ابامن کانا مئی تنفاہ یہ نہ ایک آدمی تھا پہلے اس کے پاس ہدایت نہیں ہم نے اس کو ہدایت سے نواز دیا گویا کہ وہ زندہ ہو گیا وہ جالنا لہو نور اسے نور نصیب ہو گیا یم شی وہ چلتا پھرتا ہے عیسائیت کی تفسیر میں امام راضی نے فرمایا اس صرف نور اپنے لیے کافی نہیں ہے اللہ کہتے یم شی بھی ہی نور لے کر چلتا پھرتا ہے دوسروں کو بھی نور کی طرف لے کے آتا تو ضروری ہے قرآن کے میسج کو خود بھی قبول کرے اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے یم شی بھی الناس یہ شخص قرآن کے نور کو لے کر چلتا پھرتا ہے لوگوں میں کمب مسل ہو فلمات بھلا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو شخص تاریکیوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے لئی سب خارجم وہاں سے کبھی نکلے گئے نہیں ہر کس برابر نہیں ہو سکتا تو نور ہدایت اور اس کو لے کر عام کرنے والا اللہ کا بڑا مقرب ہے لیکن کافر اور ظالم لوگ کفر کی ظلمت اور تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے اور سازشوں میں مبتلا ہیں آپ ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں و قزال کا جالنا فی کل کریتن قابر مجرمہ لیم قروفیٰ ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام اور انہیں خائب و خاصل فرما دے ان میں سے ہر کسی کی خواہش ہے نتا مسلم رسول اللہ ڈائریکٹ فرشتہ آنا چاہیے ہمارے پاس اللہ سیدھی کتاب بھیج دے آپ کو کیوں ذریعہ بنایا ہے اللہ کہتے ہیں کیا کہ اسے یہ خواہش ہے کہ اسے بھی نبوت مل جائے حتٰ نوتا مسلما ہوتی رسول اللہ عالم و حیث رسالت اللہ کو پتہ ہے کس کا دل اس قابل ہے کہ اسے نبوت سے سر افراز کیا اور اسے رسالت دی جائے ایسے لوگوں کو ان کی ان باتوں اور ان اعتراضات کا ضرور سزا ملے گی آگے فرمایا فمائر ہوں یا دیا جسے رب ہدایت عطا کرنا چاہتے ہیں یشرا صدر اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اس کا سینہ خوش ہو جاتا ہے جب کوئی دین اور ایمان کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں فمائر یوز اللہ اور جو گمراہی کی تاریکیوں میں مختلف ہوتا ہے جب اس کے سامنے قرآن کی بات آتی ہے یہ جال صدرہ ہو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ہر یہ یا سعدما جیسے اوپر اسے کوئی بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کے چڑھا رہا ہو اوپر لے جا رہا ہو تو اس کا دل قرآن کی ہدایت کے لیے کھلتا نہیں اللہ اکبر اللہ ہم سب کے شرح صدر کے فیصلے فرما دے ہمارے سینوں کو کھول دے آگے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے کچھ احوال اور ان کے مکالموں کا ذکر کیا ہے جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے قرآن کے مطابق مثلا جو نماز پڑھنے نہیں آیا قرآن کے مطابق اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جس شیطان نے اس کو روکا ہوا ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں آیا قرآن کے مطابق احادیث کے مطابق شیطان کا اس کے اوپر کنٹرول ہوا ہوا ہے اور اس نے اس کو روکا ہوا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا وہ اپنے آرام اور اپنے سکون اور ان باتوں میں مگن ہے لیکن حقیقت میں ایک نہ نظر آنے والا سسٹم ہے اور اس سسٹم کے ساتھ بھی اس کے روابط اور تعلقات ہیں اور جنا تو شیعین اس کی ڈوری کھینچ ہیں جیسے ہی دنیا سے جائے گا تو یہ نظر نہ آنے والی چیزیں نظر آنا شروع کریں اب آپس میں پھر مکالمے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان مکالموں کا ذکر کیا وہ میشر جمیا یا معاشر الجن کدستر تم میرا لینس ہے جنات کی جماعت تم نے بڑے سارے انسانوں کو اپنا بنا لیا تھا بخالا لیا ہم انسان بھی آ جائیں گے وہ سمجھے گے شاید یہ کوئی آپس کی دوستیوں تعلقات میں بعض کر کے جھاڑ پھونک کر کے اللہ تعالیٰ کر دیں گے تو آ کہیں گے استمتا باز نا بازن جی ایک دوسرے سے کوئی فائدے انہوں نے اٹھائے کوئی ہم اٹھائے آپ کے پاس پہنچ گئے تم نے ہمیشہ آگ میں رہنا ہے رب کی قدرت اور اختیار کے مطابق اب تمہیں سزا ملے کنولی اسی طرح ہم ان کے درمیان میں دوستیاں قائم کر دیتے ہیں یا معاشر النی ولی یعنی ہم دنیا میں اپنی اولاد کو غلط دوستوں سے روکتے ہیں وہ فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کے پاس نہ جاؤ وہ فلانا بندہ غلط ہے وہ تمہارے اخلاق خراب کر دے گا لیکن نماز نہیں پڑھتا اعمال کی طرف نہیں آتا ہم فکر نہیں کرتے ہیں وہ جنات کی دوستی میں جا رہا ہے وہ شیاتین کی دوستی میں جا رہا ہے اس کے بارے میں کو انف سکم واہلی ایسے بچانا اور چھڑانا چاہیے جیسے کہ آگ سے کوئی اپنی اولاد کو بچاتا اور محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ و راگِ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت ہدایت دی ہے اور فرمایا اگر تم ہدایت کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے رب و غنی ہو تمہارا رب تو غنی ہے اسے کیا ضرورت ہے این یشاہ یوز کو اگر چاہے تو ہم سب کو ختم کر دے تخلیف امبادی کو ماں یہ جیسے تم پہلے نہیں تھے تو پہلے سب تباہ ہو برباد ان کا کوئی نشان ہے. نشان ہے کوئی بھی نہیں اسی طرح تمہیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا فرما اور یاد رکھو جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا زمانہ جاہلیت میں کچھ مشرقوں کی رسومات تھیں ان رسومات کو ذکر کر کے ان کی تردید کرتی وجہ مما ذرا الحرس والنام نسیم الفقان اللہ بزام حاض ال شرکاء نام فماخان فلاح یس آیت نمبر ایک سو چھتیس منل ہر کھیت پیدا ہوا ہے کھیتی کے اندر فصل لگی ہے اسی طرح جانور اور مویشی ہے. کہتے مثلاً میں مثال دیتا ہوں سو من گندم نکلی ہے حاضہ اس میں سے یہ دس من اللہ کی مزاوی یہ کس کو ملے گی یہ جو غریب و ربا ہے و حاضیشورق اور یہ بیس من یہ ہمارے معبودوں کی ہے فماکان علیشور قائم اگر اس بیس من سے تھوڑے دانے بھی اللہ کے لیے نکالے کے حصے میں شامل ہوتے فلا یا سرو نانا نانا کم فراپ ہے وہ پورا کرو فما کان اللہ اور اگر اللہ کے لیے جو حصہ مقرر کیا اس میں سے کوئی دانے ان کے شریکوں کے دانوں میں مل جائے فو یسو ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے اس لیے کہ کھیت نہیں ہونا اگلے سال ڈنگر مر جانے انہوں نے دھد نہیں ملنا پورے مہینے میں دودھ میں پانی ملا کے دیں گے ایک دن خالص دودھ لے کے جائیں گے اگر خالص نہ لے کے گئے کو گڑبڑ دیں گے اللہ اکبر اللہ ہدایت نصیب فرمائے وہاں پر جو شرکا کے ان کے بنے ہوئے ہوتے تھے بت کدے یا چیزیں وہاں لے جا کر وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اسے استفادہ کرتے تھے تو یہ ان کا حال ہے اسی طرح جانوروں کے متعلق آگے اللہ کہتے ہیں وہ کزال کا زین الیرم من المشرقین قتل اللہدیم شرکا اسی طرح مشرقین میں سے بہت سوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر کے دکھا دیا یہ شرکی رسومات کا حصہ تھی کہ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وقالو و حاضی انعام بحرس الحجر یہ مویشی اور یہ کھیت ہیں لایہ تام ہر بندہ نہیں کھا سکتا انہیں و نام الہرمزورا ان مویشیوں کے اوپر ہر بندہ سواری نہیں کر سکتا وانعام اللہ عصل النسم اللہ علیہ اور کچھ مویشی ایسے تھے جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام کے اوپر مقرر کر دی ہوئے ہوتے تھے کہ یہ فلاں فلاں فلاں فلاں فلا بزرگوں کے نام کے اور یہ ان کے لیے چھوڑ دیے ہیں افطراً علی اس رسم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے ایسا ماز اللہ تعالی و قال و معافی بتون حضی النعم آیت نمبر ایک میں کہ یہ جو نر یہ جو مادہ ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہونے والا ہے خالصۃ الکورینہ یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں اور محرم اللہ یہ عورتوں پر حرام ہے وہیں کو تھا اگر مردہ پیدا ہو جاتا فی شرکا سب کھا سکتے ہیں یہ رسمیں تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب شرکیہ خرافات رسمیں ہیں ذلو وما قان و وہ ہدایت یافتہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا یہ سوال آئے کہ آج کل تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ لوگ تو بتوں کے نام پر کرتے تھے یہ فرق ہونا چاہیے اصل میں جو وہ بت تھے اس زمانے میں وہ اللہ کے ولیوں کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے انہوں کے اوپر جو بت تھا حبل وہ حضرت حابیل کے نام کا بت تھا لات منات عزا لات ایک حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا اس کے نام کا بت تھا تو جتنے بھی بت تھے وہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی اللہ کے نبی کے نام پر بنائے ہوئے ہوتے تھے فرق صرف اتنا ہے ان کے پاس چونکہ کتاب نہیں تھی تو وہ ڈائریکٹ بت بنا کے سامنے رکھ تھے ہمارے پاس کتاب ہے تو بت پرستی کو تو ہر بندہ ہی برا سمجھتا ہے تو ہم بت تو بنا کے نہیں رکھتے جیسے یہودی بت بنا کے نہیں رکھتے لیکن وہ اختیارات اس طرح کے مانتے ہیں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختیارات مانتے ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق اختیارات مانتے ہیں اسی طرح بعض ان پڑھ قسم کے مسلمان تو ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم انہیں سمجھائیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمانیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرۃ الام حکم نمبر سترہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے خالق و مالک اللہ ہیں اور ہر چیز اس کی آتا ہے اسی نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں جو زمین سے زمین پر بچھے ہوئے بھی ہیں اور سیدھے کھڑے ہوئے بھی ہیں کھجور کھیت زیتون اور انگور اور مختلف قسم کے پھل پھول آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے والے یہ سب اللہ کی آتا میں سے ہیں اور کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو اسی طرح جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں میسر اور مہیا فرمائی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں کھاؤ پیو شیطان کے قدموں کے پیچھے چل کے ان کو حرام مت سمجھو آٹھ قسم کے جانوروں کے حلال ہونے کا ذکر فرمایا سماعیت ازواج اس میں بھیڑ نرور مادہ بکری نرور مادہ اونٹ نر اور مادہ گائے نر اور مادہ اللہ کہتے ہیں آئی نی ہر امل ان سی ارحام اللہ نے تمہارے لیے یہ سب حلال کر لیے ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے تو اپنی طرف سے تم ان کو حرام مت قرار دوں یہ اصل میں ان مشرقوں کی شرکی یا رسم کی تردید ہے جو جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے یہ جانور اس کا دودھ نہیں دہنا اس پر سواری نہیں کرنی جانوروں میں میرے خیال میں کوئی ایسا جانور قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے یہ جانور بڑا بزرگ ہو گیا ہے میں نے کہی قرآن میں یا حدیث میں لیکن یہ مشرقوں کی شرکی یا خرافات ہیں وہ جانوروں کو کسی بد قدے کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کہہ دیتے کہ یہ جانور بڑا بزرگ ہو گیا اس کو اب ہاتھ نہیں لگانا اس کو جو مرضی کھاتا پھرے یہ جہاں مرضی منہ مارے آج بھی ہیں ایسے کچھ گائے ہم نے دیکھی ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ گائے اب جہاں مرضی جائے کسی کے گھر میں جائے کسی دکان پہ جائے وہ اس کو متبرک اور بابر کر سمجھتے ہیں جے فائدہ ہاں فائدہ ہوتا ہے تو یہ اسی انہی رسومات کا تسلسل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے انہیں ذبا کر کے کھاؤ یہ نہیں ہے کہ ان کو تم بزرگ سمجھنے لگ جاؤ اور ان کے حرمت اور تقدس کے قائل ہو جاؤ کس نے حرام کیا ہے ان کو فمن اسلم سے بگڑ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور لوگوں کو گمراہ کرے اور کہے کہ اللہ نے انہیں حرام کیا ہاں اللہ کہتے ہیں تمہیں میں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے جنہیں حرام کیا ہے ان کو حرام مانتے نہیں ہوں حرام کی نے کیا ہے رکو نمبر اٹھارہ میں اللہ فرماتے ہیں میتا گردار حرام ہے دمم مصفوحاً بیت و خون حرام ہے اللہ مخنظیر کے گوشت حرام ہے اسی طرح فسقن غیر اللہ جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے اس کو بھی اگر فمنستر غیر باغ والن کوئی آدمی مر رہا ہو جان بچانے کی خاطر کھا لے تو اللہ گناہ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں جو حرام ہیں انہیں تم حرام سمجھتے نہیں ہو اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو اپنی مرضی سے تم حرام سمجھتے ہو تو یہ غلط طریقہ ہے تمہارا آگے فرمائے آئے نمبر ایک سو چھیالیس میں ون فورٹی سکس میں والی ناد حرم نق نا الزی ظفر یہودیوں پر بھی ہم نے کچھ حرام کی ہر ایسا جانور جو ناخن والا ہو الزی ظفر ومن البکر ولغن گائے اور بکریوں میں سے ہر رمنہ علیہم شہو ہم نے چربی حرام کی یہ تو میں آج بھی حکم ہے اور یہودی اس پہ عمل کرتے ہیں ہر رمنہ علیہم شہو مہما چربی ہم نے حرام کی ہے المحم ال ظہورما وہ چربی حلال ہے جو ان کی پشت پر لگی ہوئی ہو یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو پوری دنیا میں جہاں کہیں یہودی ہیں یہودیوں کی انٹرنیشنل تنظیم ہے کوشر وہ اس کے لیے حلال ذبیح کا بندوبست کرتی ہے اور اس کے اوپر اسٹیمپ ہوتی ہے باقاعدہ کوشر کی اس کو شری طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور یہ چربی اس سے اتار کر کے اس کے لیے ذبیعے کا اہتمام کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے یہ حقیقت بتائی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقاریت کی دلیل ہے فرمایا کہ یہ یہ ہم نے حرام کیوں کیا کا ہم بے یہ اصل دین یہود میں حرام نہیں تھا یہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر اللہ نے یہ چیزیں حرام کی حکم سخت آتے رہے یہ نہیں مانتے یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن یہ سزا کی وجہ سے نہیں ہے اس بات کا انکار کرتے ہیں فین و کمزور رحمت واسیہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو بس آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ابھی کسی کی گرفت نہیں کرتے لیکن نہ ماننے والے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اب روئے سخن دوبارہ مشرکین کی طرف سے مشرکوں کا عجیب استدلال کہتے ہیں ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم جو شرک کرتے ہیں اللہ راضی ہے ہمارے شرک اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں کرنی نہ دیتا یہ تو دلیل ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ کوئی آدمی کسی کو گولی مارے اور بندہ مار دے اور بعد میں کہے اللہ راضی تھا اللہ اللہ اگر ناراض ہوتا تو اس کی موتی ایسے لکھی تھی اللہ اگر ناراض ہوتا تو کرنے نہ دیتا گولی اس کو جا کے لگتی نا دیکھے ایک ہے اللہ کی رضا ایک ہے اللہ کی مشیت ان دونوں میں فرق ہے عام لوگ نہیں سمجھتے ان میں فرق اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں فرق کو سمجھیے اگر ایک قاتل نے کسی کے سر پر تلوار ماری ہے اللہ راضی نہیں ہے اگر کوئی ظلم قتل کر رہا ہے کسی کو اللہ راضی نہیں ہے لیکن وہ تلوار اس کے سر پر اثر تب کرے گی جب مشیت الہی ہوگی مشیت کے بغیر وہ تلوار اثر نہیں کر سکتی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اللہ تعالی نے آگ کو کہا کہ تم نے چلانا نہیں ہے تو مشیت نے اجازت نہیں دی اس کو جلانے کی تو آگ نے نہیں چلایا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی بیٹے کی گردن پر تو چھری نے نہیں کاٹا مشیت نے اجازت نہیں دی تو اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے رضا ہمیشہ اس کام میں ہوتی ہے جو پسند ہوتا ہے مشیت اختیار کا نام ہے قدرت کا نام ہے کنٹرول کا نام ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی مشیت کے تحت ہے اور اگر کوئی الٹا کام کر رہا ہے وہ بھی مشیت کے تحت ہے تو مشیت اس میں خیر بھی آ جاتا ہے اور اس میں شر بھی آ جاتا ہے اسی لیے جب ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بال قدری خیری من اللہ تعالی تقدیر اچھی ہو یا بری کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تو یہ مشرق فرق نہیں سمجھتے تھے مشیت اور رضا یہ سمجھتے تھے رضا اور مشیت ایک ہی ہے تو کہنے لگے لو شاء اللہ لو شاء اللہ اور معاش رکھنا اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے جو ہمیں کرنے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے ان کی دلی ہے اللہ تعالیٰ فرما دیں علی کا قزب اللزی الم قبل پہلے بھی اس طرح سے دلیلیں بڑی نکال کے لے کے آتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے کل حل علم علمجو اللہ علم کی بات ہے تمہارے پاس ہمارے سامنے پیش کرو اللہ کی دلیلیں اور حجتیں غالب ہیں لیکن اللہ نے تمہاری ہدایت کو چاہا نہیں ہے اس لیے تم اس طرح کے ہیل و حجت اور بہانے کر رہے ہو اور ہدایت کی طرف نہیں آئے پھر اللہ نے فرمایا تمہیں بتاتی ہے کیا چیزیں حرام ہیں اور کون سے کام تمہیں کرنے چاہیے رکو نمبر نو میں فرمایا شرک کرنا حرام ہے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا حرام ہے ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں فحاشی کا ارتکاب حرام ہے ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے یتیم کا مال ناحق کھانا حرام ہے ناپ توول میں کمی کرنا حرام ہے انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو اور بات کرو تو انصاف کے مطابق کرو اللہ کے احت کو نبھاؤ اور پورا کرو یہ ہے سیدھا رستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے ان کو تو مانتے نہیں اپنی مرضی سے ہی تم حلال اور حرام کیے بیٹھے ہو وہ کتاب النض اللہ مبارک فرمائے یہ قرآن اللہ کی کتاب باعث برکت اس میں یہ احکام ہیں جو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کہیں یہ اس لیے ہم نے کتاب عطا کی ہے کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی اگر کتاب آتی تو پہلے لوگوں سے ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہارے عذر کو ختم کر دیا گیا اور تمہارے اوپر حجت کو تام کر دیا گیا کتاب آنے کے باوجود اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر کاہے کا انتظار کر رہے ہیں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا رب آ جائے سامنے اور اگر رب یا فرشتے آ تو پھر وہ توبہ کا وقت نہیں ہوگا پھر وہ عذاب کا وقت ہوگا وہ کائنات کے خاتمے کا وقت ہوگا ان لذین فرق و دینا اللہ کی ہدایت کے متعلق جو لوگ تفریق کرتے ہیں اہل ایمان کو اپنا تعلق ان سے توڑ لینا چاہیے اور ہدایت کے اوپر خود خود کو بھی کمر بستہ اور دوسروں کو بھی اس کی طرف آنے کی دعوت دینی چاہیے جو اچھائی لے کے آئے گا دس گنا سے ثواب کا آغاز ہوگا جو برائی کا مرتکب ہوگا اسی کے برابر اس کو جزا دی جائے گی کل حدانی ربی اللہ سرات مستقیم سرات مستقیم کی وضاحت فرمانی سرات مستقیم وہ ہے جو ملت ابراہیم ہے اور ابراہیم علیہ السلاط وسلام حنیف اور اللہ کی طرف یکسو تھے شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ یہ دعا کیا کرتے تھے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے ان سلاطی میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا لاہ رب لان یہ سب کچھ اللہ کے لیے لا شریک لبوس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اس کے آگے جھک رہا ہوں اللہ اکبر صدق اللہ علیہ وسلم